تم ان کم علوح لونل مک شجر شج پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو تمہیں زقوم کا درخت ضرور کھانا ہوگا اس دن تم گمراہوں کو اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو کھانے کے لیے شجر کا پھل ملے گا جو نہایت ہی بدنما بد اور بدبودار ہوگا لیکن بھوک کی شدت سے تم اسے کھاتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لو گے پھر تمہیں شدید پیاس لگے گی جسے بجھانے کے لیے تمہیں نہایت ہی گرم ابلتا ہوا پانی ملے گا جسے تم اس بیمار اونٹ کی طرح پیے چلے جاؤ گے جو کبھی سراب نہیں ہوتا ہے۔ زحاق ابن عوینہ اخفش اور ابن قیسان کہتے ہیں کہ ہیم ریتیلی زمین کو کہتے ہیں جو پانی کو پیتی جاتی ہے اور اوپر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ جہنمی بھی پیاس کی شدت سے کھولتا ہوا پانی پیتے چلے جائیں گے اور انہیں سیرابی حاصل نہیں ہوگی